بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ مبارک وسلم الدرس السابع ساتوہ سبق من ہاتھی یہ کون ہے ہاتھی آمنت یہ آمنہ ہے ومن تلکہ اور وہ کون ہے تلکہ فاطمہ تو وہ فاطمہ ہے ہاتھی طبیبتن یہ لیڈی ڈاکٹر ہے وہ تل کا اور وہ مریضوں کا دیکھ بھال کرنے والی یعنی نرس ہے حاضی ہی منل یہ ہندوستان سے ہے وہ تل کا منل اور وہ جاپان سے ہے یعنی جاپان سے تعلق رکھتی ہے حاضی ہی یہ لمبی ہے وہ تل کا اور اشارہ کر کے اور وہ چھوٹے قد کی ہے من ہاضا یہ کون ہے حاض حامدن یہ حامد ہے وہ من کا اور وہ کون ہے را علی کا علی وہ علی ہے آ تل کا کیا وہ مرغی ہے لا جی نہیں تل کا وہ بطخ ہے ما کا وہ کیا ہے دل کا وہ انڈا ہے حاضی سیارت المدرسی یہ استاد کی گاڑی ہے وہ تل کا سیارت المدیر اور وہ پرنسپل کی گاڑی ہے اصاعۃ عباسن حاضی آ کیا ساعت عباسن حاضی ہی یہ عباس کی گھڑی ہے کیا یہ عباس کی گھڑی ہے لا جی نہیں حاضی ساعت حامدن یہ حامد کی گھڑی ہے تل کا ساعت عتو عباسن اشارہ کر کے وہ عباس کی گھڑی ہے رالی کا دیکن وہ مرغ ہے وَتِلْكَ کا اور وہ مرغی ہے تمارین و مشکیں تمرین رقم واحد مشق نمبر ایک اک اور وقت اور لکھیے حاضی ہی وَتِلْكَ جَامِعَةٌ کا یہ سکول ہے اور وہ یونیورسٹی ہے ذالک کا وہ گدا ہے وہ تل کا اور وہ گائے ہے اعالی کا مسجد کیا وہ مسجد ہے لا جی نہیں تل کا وہ سکول ہے ہاضا جمل یہ اونٹ ہے وہ تل کا اور وہ اونٹنی ہے حاضی مدرسہ یہ مدرسہ ہے یہ ٹیچر ہے وہ تل کا طالب اور وہ طالبہ ہے حاضہ کلبن یہ کتا ہے وہ ظالی کتن اور وہ بلی ہے حاضہ بیت المعزینی یہ مؤذن کا گھر ہے یہ اذان دینے والے کا گھر ہے وَتِلْكَ کا التَّاجِرِ تاجر اور وہ تاجر کا باغیچہ ہے ہا بَيْتُ الْمُؤَذِّنِ تلم یہ مزدین کا گھر ہے وہ حَدِيقَةُ کا اور وہ تاجر کا باغیچہ ہے تمرین رقم اسنان مشق نمبر دو اشر اشارہ کیجیے آنے والے الفاظ کی طرف بسم اشارہ تن دور کے لیے استعمال ہونے والے اسم اشارہ کے ساتھ جو کون کون سے ہیں رلی اور تل کا ان دونوں میں جو فرق ہے اس کا ہمیں پتا ہے پڑھ چکے ہم زالی کا استعمال ہوتا ہے مدکر کے لیے اور تلکہ کو استعمال کرتے ہیں معانت کے لیے بتائیے امن کے ساتھ کیا آئے گا زالی کا یا تلکہ تلکہ کا ام امن آگے سنتے جائیے زالی کا ابن رالی کا کلمن وہ قلم ہے ملا چمچ کو کہتے ہیں ملا کے آخر میں گولتا ہے اس لیے یہ اس موانس ہوگا اور اس کے لیے رالے کا نہیں بلکہ کیا استعمال کریں گے تل کا تل کا وہ چمچ ہے اینن آنکھ مس تل کا آئین وہ آنکھ ہے کہنا ہو وہ پتھر ہے تو کیا کہیں گے رالی کا حجرن رالی کا وہ کمیز ہے کدر عام بول چال کا لفظ ہے مان سے استعمال کرتے ہیں محنت سے سمائی وہ ہنڈیا ہے کہنا ہو تو کیا کہیں گے عربی زبان میں تل کا کی درن تل کا نافر وہ کھڑکی ہے تل کا بقا وہ گائے ہے ذالک کا مکتبن وہ میز ہے تل کا ناکا وہ اونٹنی ہے ذالک کا سن وہ انجینئر ہے رالی کا وہ معذن ہے ادان دینے والا ہے تل کا وہ مریضوں کا دیکھ بھال کرنے والی یعنی نرس ہے رالی کا وہ چارپائی ہے تل کا وہ باغیچہ ہے تل کا وہ طالبہ ہے رالی کا وہ اونٹ ہے تل کا بطا تن بطخ ہے الکلیمات الجدید نئے الفاظ المرزہ تو نر الحدیقہ تو باغیچہ البتہ تو بطخ المزن و مزدن دینے والا ان نا کا تو اونٹنی البیزہ تو انڈا نزدیک کے لیے استعمال ہونے والے اسماء اشارہ حاضہ مذکر کے لیے اور حاضری ہی معنس کے لیے اسماء الشارہ للبعید دور کے لیے استعمال ہونے والے اسماء اشارہ زال کا مذکر کے لیے اور تل کا استعمال کرتے ہیں معنس کے لیے